نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پھر دو اخبار میں ہے حدیث نمبر 6083 ہزار جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عزل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عزل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے سلو الحبیب صلی اللہ تعالحمد وبارج معراج مصطفی بنظر رضا قصیدہ معراجیہ سڑسٹھ اشعار پر مشتمل ہے ہدایت کی میں موجود ہے اور اس کلام کی وضاحت پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہے تو اب اس رجم میں اعلی حضرت کے وہ اشعار جو قصیدہ معراجیہ کے علاوہ ہیں اور اس میں معراج مصطفیٰ کا بیان ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجیے اور اش کے رسول میں انشاءاللہ آپ ترقی محسوس کریں گے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ شب اثرا کے دولھ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر المنعلی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس سلسلے میں اول تو آخر شرکت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے وقت پاس کرنے کے لیے نہیں اچھے اچھی نیتیں کیجیے اللہ حضرت کے ناتیہ اشعار یہ تو عشکر رسول پیدا کرتے ہیں تو یہ نیت بھی کیجیے توجہ کے ساتھ سننے کی اہم مدنی پھول لکھنے کی جبکہ لکھنے کا سامان ہو اسی طرح اس سال ثواب کی نیت بھی کیجیے اور بلکہ اسال اس ثواب ہی کر لیجیے الا حضرت پیارے اکالی سلات اسلام کی معراج کا بیان کس انداز سے کرتے ہیں سبحان اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم مخلوق سائے عرش کس کس کو ملے گا اس میں ارش کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھیے کہ اس کے بعد لا لامکاں ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اس کے بعد نہیں ہے تو عرش کی عقل دنگ ہے اور آسمان کو بھی چکر آ رہے ہیں اور یہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں جانے مرا اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے شب مہاراج میرے اکالی سلا تو سنام آنن فانن مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفیما سے بیت المقدس آئے آنن فانن پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اور سدرت المنتہا عرش سے پار چلے گئے لا مقام پر بارگاہ رب العزت از اجل میں حاضری ہو گئی تو عرش کی عقل دنگ آسمان چکر میں ہے کہ اے میری مراد کی جان اب آپ کا قیام کہاں ہوگا عرش پہ جا کے مرغ تھکے گرا آ گیا جو عقل اور فہم ہے میرے اکالی سلاط و سلام کا مقام و مرتبہ اس سے ورا ہے بلند ہے کیونکہ عقل کی پرواز عرش تک اس کے بعد عقل کو چکر آ گئے گش آ گیا اس کے بعد عقل میں نہیں آتا کہ میرے اکالی سلاط و سلام کے مقام و مرتبے کی بلندی کہاں تک ہے اور سبحان اللہ اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے ابھی تو میرے علی سلا تو سلام کہ آستان عالیہ کی پہلی سیڑھی ہی اس سے کتنی آگے تو مراج پاک جو ہے نبی پاک صاحب سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم موضا ہے موزہ وہ ہوتا ہے جو عاجز کر دیتا ہے عقل اس میں دخل نہیں ہوتا عرش پہ جا کے مر عقل تھکے گرا خش آ گیا اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آس ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیر کا حضرت کسی میراجیا میں فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو سر لے عقل سے کہہ دو سر جھکا لے گا سے, سے گزرے گزرنے والے پڑے یا خود جہت کو لا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے تیسرے شعر میں آل حضرت اسی کلام میں فرماتے ہیں شان خدا ساتھ دے ان کے خیرام کا وہ بات اللہ کی شان کہ میرے اکالی سلا تو سلام بڑے خراما خرامہ چلے جا رہے ہیں اور وہ بات کون سا بات جبریلے امی علی السلام وہ بات جسے شان خدا نم ان کے خیران کا وہ بات درا سے جسے نرم سیکان ہے شب معراج میرے اکالی سلا تو سلام خیرام خرام اپنی مخصوص رفتار سے چل رہے ہیں اور سدرت المنتہا کے شہباز جبریل امی علی سلام جو تمام فرشتوں کے آکا ہیں سردار ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دے سکے حالانکہ سدرات المنتا سے لے کر زمین تک جبریل امی علی سلام ایک معمولی سی پرواز ہے تو یہ شب مہراج میرے اکالی سلاط و سلام کا ساتھ نہیں دے سکے بلکہ سدرت المنتا پر پہنچ کر آپ نے معذرت کر لی جب امی علیہ السلام جو ہیں یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی شان شوکت عظمت عطا فرمائی رنگ ان کا سفید ہے قد مبارک جو ہے نہ بلند نہ چھوٹا اور سفید رنگ کا لباس پہنایا گیا اور جواہر و یوا سے مرصہ ہے وہ لباس ان کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید ہے جبیل امی علیہ السلام کا اگلے دانت روشن چمکدار ہیں گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے مردوں کے لیے زیورات اور اس کی اجازت نہیں ہے یہ فرشتوں کی بات ہے سرخ یاقوت کے آپ کے ایک ہزار چھ سو بازو ہیں ہر دو بازوں کے درمیان پانچ سو سال کا بور ہے گرد مبارک خوبصورت ہے لمبی ہے آپ کی پنڈلیاں مبارک آپ زرد ہیں قدم مبارک سرخ ہیں جن پروں سے آپ پرواز کرتے ہیں زعفران کے بنے ہوئے جن کی تعداد ستر ہزار ہے سر سے لے کر قدم تک ہیں ہر ہر پر پر چاند اور ستارے ہیں ان کی آنکھوں کے مابین شمس ہیں اللہ تعالیٰ نے مکائل علی سلام سے پانچ سو سال کے بعد جبیل امی علی السلام کو پیدا فرمایا ہر روز جنت کے ایک نہر میں آپ نہاتے ہیں بدن کو جھاڑتے ہیں تو ان کے مبارک پروں سے جھڑنے والے ہر قطرے سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتے بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا قائبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں ان کی طاقت کیسی ہے جبریل امی علیہ السلام کی اللہ اکبر لوت علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو آپ نے ایک پر پر اٹھا لیا اور آسمان تک لے گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغوں کی بانگ سنی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور تمام بستیوں کو وہاں سے زمین پر پلٹ دیا ان کی شدت دیکھیے ان کی شان و شوقت دیکھیے جبریل امی علیہ السلام کی کہ جب شیطان عیسا علیہ سلام سے کسی گھاٹی میں کلام کر رہا تھا آپ نے اپنے پرس سے پھونک مار کر شیطان کو کو سرزمین ہند میں دور دراز پہاڑوں پر پھینک دیا آپ کی طاقت یہ ہے کہ قوم سمود جن کے بڑے بڑے جسم تھے بہت طاقتور تھے ایک چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا ان کی طاقت یہ کہ یہ انبیاء کرام رام علیم سلاط السلام کے پاس آتے وہی لے کر اور پلک جھپکنے سے پہلے واپس آسمان پر پہنچ جاتے ان کی عقل کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نبیوں کی وہی پر امین بنایا جب امین علیہ السلام شب مہراج میرے اکالی سلاط والسلام کا ساتھ نہ دے سکے حالانکہ آپ کو اتنی شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ایک بار مدینے کے تاجدار ممبا انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علی سلام سے پوچھا ہے جبرائیل کبھی تجھے آسمان سے بڑی جلدی اور فورن زمین پر اترنا پڑا عرض کی ہاں یا رسول اللہ چار بار ایسا ہوا کہ مجھے سرعت کے ساتھ بہت جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا میرے آقا و علم کے داتا شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا مہمان خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کس قسموں کے پر عرض کی جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا ولی صلاحت وسلام کو آگ میں ڈالا گیا میں عرش الہی کے نیچے مقام سدرا پر تھا حکم ہوا جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو تمہیں بڑی سرعت کے ساتھ پہنچا اور آگ میں ان کے پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت سیدنا اسماعیل ضبی اللہ علاء نبی ہینا ولی سلاط و سلام کی پاکیزہ گردن پر ابراہیم علا نبی ہینا ولی سلاط و سلام نے انہیں ضبع کرنے کی خاطر چھری رکھی مجھے حکم ہوا چری چلنے سے پہلے پہنچو اور چھری کو الٹ دو چنانچے میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا تیسری بار جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی والی سلاۃ وسلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا مجھے حکم ہوا کہ یوسف علی السلام کو کنویں کی طے تک پہنچنے سے پہلے پہنچو اور انہیں اپنے پروں پر لے لو اور کنویں کے پتھر پر بٹھا دو چوتھی بار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کفار نے آپ کو زخمی کیا تو مجھے حکم الہی ہوا فوراً زمین پر پہنچو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خون زمین پر نہ گرنے پائے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لو اے جبریل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت چنانچے میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ کا مبارک خون میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کیسی رفتار ہے جبریل امی علیہ السلام کی مگر شب معراج یہ میرے اکالی سلا و سلام کا ساتھ نہ دے سکے اور سدرت المتہا کے مقام پر آپ ٹھہر گئے سبحان اللہ شان خدا نس دے ان کے خرام کا وہ با سدرا ستازم جسے نرم سیکان ہے اللہ کی شان کہ جبلمی علیہ السلام اتنی طاقت اتنی رفتار کے سدرت المنتہا سے زمین بڑی آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں وہ بھی شب معراج میرے اکالی سلاط و السلام کی رفتار کا ساتھ نہ دے سکے کیا شان ہے ہمارے اکالی سلاط والسلام کی اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے ان کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے ان کی سنتوں کو اپنانے کی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم